اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما تذر من شيء اتت علیہ اللہ جعلتو کررمیم و جس چیز پر سے بھی گزرتی اسے گلی سڑی ہڈی کے مانند ریزہ ریزہ کر دالتی تھی و فی ثمود اذ قیل لہم تمتعو حتی حین اور سمود کے قسے میں نشانی ہے جب ان سے کہا گیا تم ایک وقت تین دن تک فائدہ اٹھاؤ فَعَتَوْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ پھر انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ پکڑا جبکہ وہ دیکھ رہے تھے فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُتَصِرِينَ پھر نہ تو ان میں اٹھنے کی سکت تھی اور نہ وہ بدلہ ہی لینے والے تھے و قوم نو قو نو این قو قوم اور ان سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا بلا شبہ وہ لوگ نافرمان تھے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم نے آسمان کو قوت کے ساتھ بنایا اور بلا شبہ ہم بہت وسعت والے ہیں وَالْأَلَّفَ رَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور ہم نے زمین کو بچھایا تو ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں ومن كل شيء خلقنا تذكرون اور ہم نے ہر جاندار چیز سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو لہذا تم اللہ کی طرف دوڑو بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں ولا تجعلوا مع الله آخر لكم منه اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں كذلك ما اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو بھی رسول آیا تو انہوں نے بس یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ اس ہوا کی تاثیر تھی جو قوم عادت پر بطور عذاب بھیجی گئی تھی یہ تند و تیز ہوا سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل چلتی رہی سر حاک نمبر سات پھر یعنی جب انہوں نے اپنے ہی طلب کردہ معجز اونٹنی کو قتل کر دیا تو ان کو کہہ دیا گیا کہ اب تین دن اور تم دنیا کے مزے لوٹ لو تین دن کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے یہ اسی طرف اشارہ ہے بعض نے اسے حضرت صالح علیہ السلام کی ابتدائی نبوت کا قول قرار دیا ہے الفاظ اس مفہوم کے بھی محتمل ہیں بلکہ سیاق سے یہی معنی زیادہ قریب ہے پھر یہ اصہ کڑا کا آسمانی چیخ تھی اور اس کے ساتھ نیچے سے رجفہ مطلب زلزلہ تھا جیسا کہ سورۂ اراف آئتمبر اٹھتر میں ہے پھر چے جائے کہ وہ بھاگ سکیں پھر یعنی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے پھر قوم نوح عاد فرون اور سمود وغیرہ سے بہت پہلے گزری ہے اس نے بھی اطاعت الہی کی بجائے اس کی بغاوت کا رستہ اختیار کیا تھا بلاخر اسے طوفان میں ڈبو دیا گیا پھر السماء سم ہے بنئی نہ کی وجہ سے بنئی نہ سم اے پھر یعنی آسمان پہلے ہی بہت وسیع ہے لیکن ہم اس کو اس سے بھی زیادہ وسیع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا آسمان سے بارش برسا کر روزی کشادہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یا موسعن کو وسعن سے قرار دیا جائے طاقت و قدرت رکھنے والے تو مطلب ہوگا کہ ہمارے اندر اس جیسے اور آسمان بنانے کی بھی طاقت و قدرت موجود ہے ہم آسمان و زمین بنا کر تھک نہیں گئے ہیں بلکہ ہماری قدرت و طاقت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے پھر یعنی فرش کی طرح اسے بچھا دیا ہے پھر یعنی ہر چیز کو جوڑ ہر چیز کو جوڑا جوڑا نر اور مادہ اس کی مقابل اور ضد کو بھی پیدا کیا ہے جیسے روشنی اور اندھیرا خشکی اور تری چاند اور سورج میٹھا اور کڑوا رات اور دن خیر اور شر زندگی اور موت ایمان اور کفر شکاوت اور سعادت جنت اور دوزخ جن و انس وغیرہ حتیٰ کہ حیوانات جاندار کے مقابل جمادات بے جان اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کا بھی جوڑا ہو یعنی آخرت دنیا کے بالمقابل دوسری زندگی پھر یہ جان لو کہ ان سب کا پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے پھر یعنی کفر و معصیت سے توبہ کر کے فوراً بارگاہ الٰہی میں جھک جاؤ اس میں تاخیر مت کرو پھر یعنی میں تمہیں کھول کھور کر میں تمہیں کھول کھول کر ڈرا رہا اور تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں کہ صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کرو اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرو اور صرف اسی ایک کی اور صرف اسی ایک کی عبادت کرو اس کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک مت کرو ایسا کرو گے تو یاد رکھنا جنت کی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے پھر یعنی ہر بعد میں آنے والی قوم نے اس طرح رسولوں کی تکزیب کی اور انہیں جادوگر اور دیوانہ قرار دیا جیسے پچھلی قوموں میں جیسے پچھلی قومیں بعد میں آنے والی قوموں کے لیے وصیت کر کے جاتی رہی ہیں یکے بعد دیگرے ہر قوم نے یہی تکذیب کا راستہ اختیار کیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم تو کیا وہ ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کرتے آئے ہیں نہیں بلکہ وہ سب لوگ سرکش ہیں فَتَوَلَّ عِنْهُمْ فَمَا آتَ بِمَلُومِ لہٰذا آپ ان سے پھر جائیں تو آپ پر کچھ ملامت نہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفعُ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ نصیحت کرتے رہیں اور آپ نصیحت کرتے رہیں اس لیے کہ بے شک نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور میں نے جن اور انسان اسی لیے تو پیدا کیے ہیں کہ وہ میری ہی عبادت کریں ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوة المتین بلا شبہ اللہ تو خود رزق دینے والا ہے بڑی قوت والا نہایت طاقتور ہے فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ پھر بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے نصیب میں عذاب ہے جیسا ان کے ساتھیوں کے نصیب میں تھا لہذا وہ مجھ سے عذاب جلدی نہ مانگے <يُعَدُونَ> چنانچہ کافروں کے لیے ان کے اس دن کے آنے سے تباہی ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ایک دوسرے کو وصیت تو نہیں کی بلکہ ہر قوم ہی اپنی اپنی جگہ سرکش ہے اس لیے ان سب کے دل بھی متشابہ ہیں اور ان کے طور اطوار بھی ملتے جلتے اس لیے متاثرین نے بھی وہی کچھ کہا اور کیا جو متقدمین نے کہا اور کیا پھر اس لیے کہ نصیحت سے فائدہ انہیں اس لیے کہ نصیحت سے فائدہ انہیں کو پہنچتا ہے یا مطلب ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں اس نصیحت سے وہ لوگ یقیناً فائدہ اٹھائیں گے جن کی بابت اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے اس ارادے شرعیہ تکلیفیہ کا اظہار ہے جو اس کو محبوب و مطلوب ہے کہ تمام ان سو جن صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اطاعت بھی اسی ایک کی کریں اگر اس کا تعلق ارادہ تکوینی سے ہوتا پھر تو کوئی ان سو جن اللہ کی عبادت و عطاعت سے انحراف کی طاقت ہی نہ رکھتا یعنی اس میں انسانوں اور جنوں کو اس مقصد اس مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے جسے اگر انہوں نے فراموش کیے رکھا تو آخرت میں سخت بعض ہوگی اور وہ اس امتحان میں ناکام قرار پائیں گے جس میں اللہ نے ان کو ارادہ اختیار کی آزادی دے کر ڈالا ہے جس میں اللہ نے ان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دے کر ڈالا ہے پھر یعنی میری عبادت و اطاعت سے میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ مجھے کما کر کھلائیں جیسا کہ دوسرے آقاؤں کا مقصود ہوتا ہے بلکہ رزق کے سارے خزانے تو خود میرے ہی پاس ہیں میری عبادت و اطاعت سے تو خود ان ہی کو فائدہ ہوگا کہ ان کی آخرت سنور جائے گی نہ کہ مجھے کوئی فائدہ ہوگا پھر ذنوب کے معنی ڈول کے ہیں کنویں سے ڈول میں پانی نکال کر تقسیم کیا جاتا ہے اس اعتبار سے یہاں ڈول کو حصے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے مطلب ہے کہ ظالموں کو عذاب سے حصہ پہنچے گا جس طرح اس سے پہلے کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والوں کو ان کے عذاب کا حصہ ملا تھا پھر لیکن یہ حصے عذاب انہیں کب پہنچے گا یہ اللہ کی پر موقف ہے اس لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کریں سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ زاریات اور آغاز ہوتا ہے سورت الطور کا تو سورت الطور ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں انچاس اور رکوع ہیں دو تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے تو قسم ہے طور پہاڑ کی وکی تہ بستور اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے فی رقیم میں شور کھلے کاغذ میں ولبل اور بیت معمور کی قسم و ثقوفیل اور اونچی چھت کی قسم والبحر المسجور اور بھڑکائے ہونے یا بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم ان عذاب ربك لواقع بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے ما له من دافع اسے روکنے والا کوئی نہیں یا اسے کوئی روکنے والا نہیں یومور وہ واقع ہوگا یا واقع ہوگا جس دن آسمان زور سے حرکت کرنے لگے گا و تسیب لس اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگ جائیں گے چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے الین جو تکذیب حق کی جو تقزیب حق کی سخن سازی میں پڑے کھیل رہے ہیں یوم جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا كنتم بها تكذبون کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے هذا أم آنتم لا کیا پھر یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں تم اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے تمہیں بس اسی کی سزا دی جائے گی جو تم عمل کیا کرتے تھے نعی بلا شبہ متقین باغات اور نعمتوں میں ہوں گے بما ربهم ربهم عذاب در حال یہ کہ وہ ان چیزوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دی۔ اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا تم انہیں کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف لیکن یہ حصے عذاب انہیں کب پہنچے گا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے اس لیے طلب عذاب میں جلدی نہ کریں پھر تور وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اسے تور سینا بھی کہا جاتا ہے اللہ نے اسی کے اللہ نے اس کے اسی شرف کی بنا پر اس کی قسم کھائی ہے پھر مستور کے معنی ہے مکتوب لکھی ہوئی چیز اس کے مصداق مختلف بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید لوح محفوظ تمام کتب منزلہ یا وہ انسانی عمل نامے جو فرشتے لکھتے ہیں پھر یہ متعلق ہے مستور کے رقن وہ باریک چمڑا جس پر لکھا جاتا تھا منچورن بیمانۂ مبسوط پھیلا یا کھلا ہوا پھر یہ بیت معمور ساتویں آسمان پر وہ عبادت خانہ ہے جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں یہ عبادت خانہ فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوتا ہے کہ روزانہ اس میں ستر ہزار فرشتے عبادت کے لیے آتے ہیں جن کی پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آئے گی جیسا کہ احادیث معراج میں بیان کیا گیا ہے بعض بیت معمور سے مراد خانہ کعبہ لیتے ہیں جو عبادت کے لیے آنے والے انسانوں سے ہر وقت بھرا رہتا ہے معمور کے معنی ہی آباد اور بھرے ہوئے کے ہیں اس سے مراد آسمان ہے جو زمین کے لیے بمنزلہ چھت کے ہے قرآن نے دوسرے مقام پر اسے محفوظ چھت کہا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ سورہ انبیاء آیت نمبر 32 آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم ہی نے بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونے پر دھیان ہی نہیں دھرتے بعض نے اس سے عرش مراد لیا ہے جو تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے پھر المسجور کے معنی ہے بھڑکائے ہوئے بعض کہتے ہیں اس سے وہ پانی مراد ہے جو زیر عرش ہے جس سے قیامت والے دن بارش نازل ہوگی اس سے مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے بعض کہتے ہیں اس سے مراد سمندر ہیں ان میں قیامت والے دن آگ بھڑک اٹھے گی جیسے فرمایا وہ عید البسود روت سور تکمیر آیت نمبر چھ اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے امام شوکانی نے اسی مفہوم کو اولا قرار دیا ہے اور بعض نے مسجور کے معنی مملو مطلب بھرے ہوئے کے لیے ہیں یعنی فی الحال سمندروں میں آگ تو نہیں ہے البتہ وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں امام تبری نے اس قول کو اختیار کیا ہے اس کے اور بھی کئی معنی کئی معنی بیان کیے گئے ہیں دیکھیے تفسیر ابن کثیر پھر یہ مذکورہ قسموں یا قسموں کا جواب ہے یعنی یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی مظہر ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کا وہ عذاب بھی یقیناً واقع واقع ہو کر رہے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے اسے کوئی ٹالنے پر قادر نہیں ہوگا پھر مئو کے معنی ہے حرکت و اضطراب قیامت والدین آسمان کے نظم میں آسمان کی نظم میں جو اختلال اور کواقب و کی ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو اضطراب واقع ہوگا اس کو ان الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے اور یہ مذکورہ عذاب کے لیے ظرف ہے یعنی عذاب اس روز واقع ہوگا جب آسمان تھر تھرائے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور ریت کے ذروں کی طرح اڑ جائیں گی یا اڑ جائیں گے پھر یعنی اپنے کفر و باطل میں مصروف اور حق کی تہذیب و استحضاء میں لگے ہوئے ہیں پھر دا این کی معنی ہے نہایت سختی کے ساتھ دھکیلنا پھر یہ جہنم پر مقرر فرشتے مطلب زبانیاں انہیں کہیں گے پھر جس طرح تم دنیا میں پیغمبروں کو جادوگر کہا کرتے تھے بتلاؤ کیا یہ بھی کوئی جادو کا کرتب ہے پھر یا جس طرح تم دنیا میں حق کے دیکھنے سے اندھے تھے یہ عذاب بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے یہ تقریع و توبیخ کے لیے انہیں کہا جائے گا ورنہ ہر چیز ان کے مشاہدے میں آ چکی ہوگی پھر اہل کفر و اہل شقاوت کے بعد اہل ایمان و اہل سعادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے پھر یعنی جنت کے گھر لباس کھانے سواریاں حسین و جمیل بیویاں مطلب عین اور دیگر نعمتیں ان سب پر ان سب پر وہ خوش ہوں گے کیونکہ یہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بدر جہاں بڑھ کر ہوں گی اور میں ولا ادون السمیعت ولا خطلبی بشر بہوالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو اناسی مطلب جنہیں کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا گزر ہوا ہے کم اسداق ہوں گی پھر دوسرے مقام پر فرمایا سر حاکہ نمبر چوبیس مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بہت ضروری ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبکہ وہ باہم برابر بچھے تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے اور ہم انہیں سیاہ سفید موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں یہوروں سے بیاہ دیں گے والذین آمنو واتبعتھم ذریتھہم بی ایمانن الحقنا بہم ذریتھہم و ما آلتناہم من عملہم من سب اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے ہر شخص اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی ہے یشتون اور وہ جو چاہیں گے ان میں سے ہم انہیں ہر طرح کے پھل اور گوشت وافر دیں گے یتن ذعون فی ہے فی ہے و لین وہاں وہ شراب کے چھلکتے جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے اس میں نہ بے حودا گوئی ہوگی اور نہ گناہ کا کام فم مکنون اور ان کی خدمت کے لیے ان کے آس پاس نو عمر لڑکے پھر رہے ہوں گے ایسے حسین جیسے وہ چھپا جیسے وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہیں وَاقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ <يتساءلون> اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم حال پوچھیں گے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کی طرف مصفوفت ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے گویا وہ ایک صف ہیں بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ان کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے جیسے میدان جنگ میں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں اس مفہوم کو قرآن میں دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے سورہ صافات آیت نمبر چوالیس ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر فروکش ہوں گے پھر یعنی جن کے باپ اپنے اخلاص و توقع اور عمل و کردار کی بنیاد پر جنت کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی ایماندار اولاد کے بھی درجے بلند کر کے ان کو ان کی باپوں ان کو ان کے باپوں کے ساتھ ملا دے گا یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کمتر درجوں میں انہیں لے آئے یہ نہیں کرے گا کہ ان کے باپوں کے درجے کم کر کے ان کی اولاد والے کم تر درجوں میں انہیں لے آئے یعنی اہل ایمان پر دو گناہ احسان فرمائے گا ایک تو باپ بیٹوں کو آپس میں ملا دے گا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں بشرط یہ کہ دونوں ایماندار ہوں دوسرا یہ کہ کم تر درجے والوں کو اٹھا کر اونچے درجوں پر فائز فرما دے گا ورنہ دونوں کے ملاب کا یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے کلاس والوں کو بی کلاس دے دیں یہ بات چونکہ اس کے فضل و احسان سے فروتر ہوگی اس لیے وہ ایسا نہیں کرے گا بلکہ بی کلاس والوں کو اے کلاس عطا فرمائے گا یہ تو اللہ کا احسان ہے جو اولاد پر آبا کے عملوں کی برکت سے ہوگا اور حدیث میں آتا ہے اولاد کی دعا و استغفار سے آبا کے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے ایک شخص کے جب جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے اس کا سبب پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تری تیری اولاد کی تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے بہوالے مسند احمد دوسری جلد سفر نمبر پانچوں اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے البتہ تین چیزوں کا ثواب موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک صدقہ جاریہ دوسری وہ علم جس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں اور تیسری نئے اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو بوال صحیح مسلم حدیث نمبر سولہ سو اکتیس پھر روحین پیمانہ مرحون گروی شدہ چیز ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہوگا یہ عام ہے مومن اور کافر دونوں کو شامل ہے اور مطلب ہے کہ جو جیسا اچھا یا برا عمل کرے گا اس کے مطابق اچھی یا بری جزا دیا جائے گا یا اس سے مراد صرف کافر ہیں کہ وہ اپنے اعمال میں گرفتار ہوں گے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا کلون صحیح سور مدثر آیت نمبر اٹھتیس اور انتالیس ہر شخص اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا سوائے اصحاب الیمین اہل ایمان کے بمعنى یعنی خوب دیں گے پھر یتنازا یا تناول ایک دوسرے سے لیں گے یا پھر وہ معنی ہے جو فاضل مترجم نے کیے ہیں اس پیالے اور جام کو کہتے ہیں جو شراب یا کسی اور مشروب سے بھرا ہوا ہو خالی برتن کو سن نہیں کہتے بحوالے فتح القدیر پھر اس شراب میں دنیا کی شراب کی تاثیر نہیں ہوگی اسے پی کر نہ کوئی بہکے گا کہ لغو گوئی کرے نہ اتنا مدہوش اور مست ہوگا کہ گناہ کا ارتکاب کرے پھر یعنی جنتیوں کی خدمت کے لیے انہیں نو عمر, نو عمر خادم بھی دیے جائیں گے جو ان کی خدمت کے لیے پھر رہے ہوں گے اور حسن و جمال اور صفائی وارانائی میں وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی جسے ڈھک کر رکھا گیا ہو تاکہ ہاتھ لگنے سے اس کی چمک دمک ماند نہ پڑے پھر ایک دوسرے سے دنیا کے حالات پوچھیں گے کہ دنیا میں وہ کن حالات میں زندگی گزارتے اور ایمان و عمل کے تقاضے کس طرح پورے کرتے رہے